بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاوا دیا یہاں تک کہ زندگ ان پر دراز ہوئی تو کیا ناؤ دیکھتے کہ ہمزمیں کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے